آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک بہت ہی خاص کہانی اور یہ خاص کہانی کس کے بارے میں ہے سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے چاند تارہ کہاں گیا ہر طرف آزانیں دی جا رہی تھی فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا سورج بادشاہ مشرق سے نمودار ہوا اور چاند ستاروں اور سیاروں کی حاضری لگی سب حاضر تھے کہ اچانک شور مچ گیا چاند اور ایک ستارہ غائب ہے ہر ایک ڈر گیا کیونکہ سورج شدید غصے میں آ گیا تھا کہاں گئے دونوں بغیر بتائے سورج دھاڑا رات تک تو یہیں تھے پھر نامعلوم کہاں غائب ہو گئے ایک درباری نے ڈرتے ڈرتے کہا میں تم کو شام تک کا وقت دیتا ہوں ان کو ڈھونڈ کر حاضر کرو غیر حاضری کی صحیح وجہ نہ بتانے پر ان کو سزا ضرور ملے گی سورج کا غصہ کم نہ ہوتا تھا اس نے سب درباریوں کو چاند اور تارے کو ڈھونڈنے کا حکم دیا سب درباری ہر جگہ پھیل گئے سورج کے غصے کی وجہ سے گرمی بھی بہت بڑھ گئی تھی ہر ایک پسینہ پسینہ ہو گیا تھا مگر انہیں چاند تارے کو تلاش کرنا ہی تھا اور نامعلوم نہیں کہ سورج ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا درباریوں کو چاند اور تارے کی بھی بڑی فکر تھی کہ کہیں ان کو کوئی سخت سزا نہ ملے آخر کار شام ہو گئی سورج بادشاہ کا دربار دوبارہ لگا ہم چاند تارے کی کیا خبر ہے سورج کا غصہ کم نہ ہوا تھا ہم انہیں نہیں ڈھونڈ سکے سارے درباری آہستہ سے بولے مگر میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے ایک درباری نے سامنے آ کر کہا کہاں ہیں وہ تم انہیں پکڑ کر یہاں کیوں نہیں لائے سورج تیزی سے بولا باچہ سلامت بتاتا ہوں بتاتا ہوں کیا آپ کو نیچے زمین پر کچھ ہلچل نظر آ رہی ہے سب نے نیچے دیکھا زمین کے کونے میں لوگ خوشیاں مناتے نظر آ رہے تھے میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں چلا گیا تھا مجھے وہ وہاں مل گئے درباری نے کہا کیا کہا وہ وہاں پر ہیں مگر کیوں سب درباری چلائے وہاں پر مسلمانوں نے ایک نیا ملک بنایا ہے انہیں اپنے جھنڈے کے لیے چاند اور تارے کی ضرورت تھی ہمارے دونوں بھائیوں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے جھنڈے میں اپنا گھر بنا لیا درباری نے ٹھہر ٹھہر کر ساری بات بتائی اس ملک کا نام کیا ہے سب درباری چلائے پاکستان موٹا درباری جوش سے بولا پاکستان کتنا خوبصورت نام ہے انہوں نے یہ ملک کیوں بنایا ہے سورج کا غصہ خوشی میں بدل رہا تھا وہاں کے مسلمانوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ ملک اس لیے بنایا ہے کہ وہ یہاں آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اس کی کتاب قرآن مجید پر عمل کر سکیں موٹا درباری بولا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اس ملک پر تو اللہ کی رحمت ہوگی آج چاند اور تارے نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا سورج خوشی سے جھوم اٹھا اچانک گرمی کم ہو گئی اور بادل بارش برسانے لگے ایک درباری نے نعرہ لگایا چاند تارہ زندہ باد پاکستان پائندہ باد کہانی ختم پیسہ ہضم